دعوت کی ری پلاننگ دعوت اللہ اسلام کا اہم ترین مشن ہے دعوت کے دو دور ہیں آغاز سے ظہور سائنس تک ظہور سائنس کے بعد اکیسویں صدی تک جدید سائنس سے پہلے دعوت اسلام کا کام استدلال کے اعتبار سے معجزہ یعنی میڈیکل کی بنیاد پر ہوتا تھا اس کو قرآن میں بیانات کہا گیا ہے باہوالا صورت الحدید آیت پچیس دوسرے دور میں دعوت کا کام استدلال کے اعتبار سے سائنسی شہادت کی بنیاد پر انجام پانا ہے یہ سائنسی شہادت وہی چیز ہے جس کو قرآن میں آیات آفاق و انفس کے الفاظ میں پیشگی طور پر بیان کر دیا گیا ہے بہوالا صورت اکتالیس آیت ترپن ماڈرن سائنس کوئی اجنبی چیز نہیں یہ دراصل فطرت یعنی نیچر کے اندر چھپے ہوئے حقائق کو دریافت کرنے کا نام ہے فطرت میں یہ مخفی دلائل اسی لیے رکھ دیے گئے ہیں رکھ دیے گئے تھے کہ وقت آنے پر ان کو دریافت کر کے دعوت کے حق میں استدلالی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے اب آخری طور پر وہ زمانہ آ گیا ہے جب کہ اس استدلالی بنیاد کو دعوت حق کے لیے استعمال کر کے دعوت حق کا وہ اعلیٰ استدلالی کام انجام دیا جائے جس کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو موجودہ زمانے میں سائنسی دلائل کی بنیاد پر دعوت کے اس کام کا آغاز ہو چکا ہے راقم الحروف نے اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کیا اور درجنوں چھوٹی بڑی کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں ان میں سے ایک مذہب اور جدید چیلنج ہے جو پہلی بار انیس سو چھسٹھ میں چھپی تھی اس کتاب کا ترجمہ اکثر بڑی بڑی زبانوں میں ہو چکا ہے مثلاً عربی میں الاسلام یاتحدہ انیس سو ستر اور انگریزی میں God Arises انیس سو اٹھاسی وغیرہ اس موضوع پر مسیحی علماء نے کافی کام کیا ہے مثلاً چالیس امریکی سائنسدانوں کے مقالات پر مشتمل ایک کتاب چھپی ہے The Evidence of God ان an Expanding Universe یہ کتاب پہلی بار 1958 میں امریکہ سے چھپی ہے اس کے بعد اس کتاب کا عربی ترجمہ اللہ یا تجلا کے نام سے چھپا بحوالہ مصر 1987 اردو میں اس کا ترجمہ خدا موجود ہے اس موضوع پر ایک اور قابل ذکر کتاب بائبل قرآن اور سائنس ہے یہ کتاب اولن ڈاکٹر مورس بکائے نے فرانسیسی زبان میں تیار کی اس کے بعد اس کتاب کا ترجمہ انگریزی و دیگر زبانوں میں ہوا عربی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ چھپ چکا ہے اس کا ٹائٹل ہے التورات ول انجیل والعلم علم بیروت چودہ سو سات ہجری تاہم اس کام کی تکمیل کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے جدید سائنسی تحقیقات سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ ہم کو ایک نیا فریم ورک دے رہی ہیں اس فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو وقت کے مسلمہ علمی معیار پر ثابت شدہ بنایا جا سکے جدید سائنس اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلام کا علم کلام ہے جدید سائنس نے وہ ڈیٹا فراہم کر دیا ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی تعلیمات کو وقت کے مسلمہ معیار کے بنیاد پر پیش کیا جائے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جدید سائنسی دور قرآن کی ایک آیت کی پیشنگوئی کا واقعہ بننا ہے وہ آیت یہ ہے سنوری ہم فی فلافاقی وفی انفسیہم حب ن لہم ان نہق صورت فسلت آیت ترپن یعنی ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے ہو جائے گا کہ یہ حق ہے قرآن کی اس آیت میں آفاق و انفس کی نشانیوں کی ظہور سے مراد یہ ہے کہ مستقبل میں سائنسی مطالعے کے ذریعے فطرت کے قوانین یعنی لاز آف نیچر دریافت ہوں گے اور ان دریافتوں کے ذریعے یہ ممکن ہو جائے گا کہ اسلامی حقیقتوں کو اعلیٰ عقلی معیار پر ثابت شدہ بنایا جا سکے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ایسی حقیقتوں کی دریافت ہوگی جن کی بنیاد پر یہ ممکن ہو جائے گا کہ اسلامی علم کلام کو وقت کے مسلمہ اصولوں کی بنیاد پر مدون کیا جا سکے